تو ان میں سے سب سے پہلا جگہ جہاں سجا کرنے والے ہے وہ شورہ نمبر جو ہیں ہاں ہے, ہے بھی بولتے ہیں سرح کو سورۂ الفلام سجا بھی بولتے ہیں صرف قرآنوں میں سرح سجا صرف سجا لکھا ہو یا سرح تو یہ جو اور علفلام سجب اس کو بولتے چونکہ اس کی پہلی یاد کی شروع میں الفلام سر حروف مقاتحات میں سے آیا ہوا ہے انہیں اس کو عالف فلام بولتے ہیں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 پارہ نمبر اور عائد نمبر 15 اس سور کا نمبر پندرہ پہ سجدہ لکھا ہوگا ہاں عید جی? نمبر 15 پہ اس کے بعد دوسرا جو واجب سجزہ سورہ حامی سجزہ اس سرح کا نام ہی ہے یہ سوریہ جو ہے اس کا سولہ نمبر اکتالیس ہے اس کا اپنے ایک نمبر ہے اس کل سورہ تو یہ سولہ نمبر اکتالیس سے پارہ نمبر 24۔ ہاں جی پارا نمبر چوبیس ہے سرہتالیس کا آج نمبر 38 ہے تھرٹی ایٹ تو اس میں سجدہ واجب ہے یہ دوسرا سجدہ ہو گیا تو پہلا واجب سو پارہ نمبر اکیس میں دوسرا واجب پارہ نمبر 24 میں سورح حامیم سجدہ ہاں جی اور تیسرا واجب سجدہ جو ہے سورح نجم سورہ کا نام نجم ہے یہ سورا صورتوں کی فہرست وار جو نمبر 53 ہے 53 ہے ففترسی نمبر ہے اور پارہ نمبر ستائیس میں ہے اور اس پارے کا جو ہے باسٹھواں آیت ہے اور آخری آیت ہے سرہ نجم کی آخری آیت ہے لیکن تعداد کیسے باسٹھ مند آخری آیت ہے سرہ نجم تو یہ ستاسواں پارہ میں ہے تو آپ کو پتہ چلا پہلا واجب سائزہ سورہ نمبر اکیس میں دوسرا واجب سائزہ پارا نمبر اکیس میں دوسرا پارا نمبر چوبیس میں تیسرا واجب سائزہ پارا نمبر ستائیس میں اور آخری واجب سائزہ جو ہے سرہ ہے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 تو اس میں ترتیب برابر نہیں ہے صورتوں کی ہاں ہے، اور صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے جو ہے اس میں سب سے پہلے سرح اچھا علف الام شجہ ہے پھر عالف الام صورت علف الام شاہجہ جس کو صرف سرح شاہ بولتے اس کے بعد پھر سرح حامیم ہے اس کے بعد نجم ہے وہ ترتیب جو ہے الٹا اس کے بعد آخر میں آلکھ ہے تو اس شعر کے لحاظ سے پہلے قرآن باغ میں جو آپ کو ہماری ملے گا پہ اللہ عالم الف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 اور پارہ نمبر آٹھ نو میں یہ سرا مشتمل ہے اور یہ جو ہے ساتواں ہے ہاں تو کہ پارہ نمبر آٹھ سے پہلے کوئی واجب سرا نہیں بلکہ پارہ نمبر نو کے اندر پہلا واجب سنت سجد سجہ پارہ نمبر نو سے شروع ہوتی ہے اور پارا نمبر نو کی آخری آیت ہے دوسرا یہ رات ہے سنت سجہ یہ جو ہے سوراق سورا نمبر تیرہ ہیں پارہ نمبر تیرہ ہیں اور اس کے آج نمبر پندرہ ہیں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 اور یہ سلح نمبر انیس ہے, ہے, ہے پارا نمبر سولہ ہے اور نمبر اٹھاون ہے ففٹی اور سورح میں دو جگہوں پر ہے تو سدا نمبر 6 سرح حج پارا نمبر یہ سرح نمبر بائیس ہے پارا نمبر اور اس سورح کے عید نمبر 18 میں ہے ایک سجدہ ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ سورح کے سجا نمبر دو جو ہے اس سرح حج کے اندر جو نمبر ہے نمبر خریدی ہے پارہ نمبر 27 ستارہ ہے آج نمبر ہے، 77 ہے سیونٹی تو سورہ حج میں آج نمبر 18 پر بھی ایک سزا ہے سورہ نمبر 77 پر بھی 77 پر بھی ایک سزا سنت ہے دونوں سزا سنت ہے نمبر 8 جو ہے سرح فرقان اس لیے سورہ نمبر جو ہے, آ, 25 ہے اور آ, اور جو ہے اٹھارہ پہ کے آخر میں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 سوریہ نمل اور عہد نمبر 26 ہے سرح نمل کے عہد نمبر چھبیس اور دسواں جو ہے جگہ سندر سزا کی سرحِ سوات ہے یہ سرح نمبر اٹھتیس ہے تھرٹی اور پارہ نمبر تیئیس ہے آیت نمبر یعنی ٹونتی اور عائد نمبر 24 یعنی سرہ سوات کی عہد نمبر 24 اور گیارہواں اور خریدار گیارہواں جو ہے جگہ کل گیارہ جگہوں پر سنت ہے تو سرہ انشقاق ہے